و تعالی کے لیے ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والا ہے وہی بادشاہی عزت ملکوت اور جبروت والا ہے میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جن رجوع کرتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہوں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سربراہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ اپنے چنندہ بندے اور رسول محمد ان کے آل اور صحابہ اکرام پر درود و سلام اور برکت ناصل فرما حمد و صلات کے بعد تقویٰ اپناتے ہوئے رضا الہی تلاش کرو اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہو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 اور چوپائی کی طرح کھاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کسی بھی تمنا یا کام کی ایک انتہا ہے وہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک رب کی طرف ہی پہنچنا ہے پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے تمام دلوں کے لیے مصروفیات ہر ایک کے دل میں تمنائیں اور سب کے لیے عزم و ارادہ پیدا کیا وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ سب پر بھاری ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے لہٰذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اور جسے نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے اس دنیا میں ہر زیرو کی انتہا موت ہے اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے چاہے وہ جبریل ہو مکائل ہوں اور اسرافیل ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی اللہ تعالی کا فرمان ہے اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف تیرے پروردگار کی خاتمہ اور اخروی زندگی کی ابتدا ہے موت کے ساتھ ہی دنیاوی آشائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتا ہے یا پھر دردناک عذاب دیکھتا ہے موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات مکمل تسلط آیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہی وہ اپنے بنتوں پر غالب ہے وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا کوتا ہی نہیں کرتے موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے موت کی وجہ سے لذتیں ختم ہو جاتی ہیں موت کی وجہ سے لذتیں ختم ہو جاتی ہیں بدن کی حرکتیں بھسم ہو جاتی ہیں جماعتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور پیاروں سے دور دوریاں پیدا ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے رات و دن کا آنا جانا اسی کے اختیار میں ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا کوئی پردہ درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا موت کے سامنے مال اولاد دوست احباب سب بے بس ہو جاتے ہیں موت سے چھوٹا بڑا امیر غریب باروب یا بیروب کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی پھر تمہیں آپ کہتے ہیں کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی پھر تمہیں خفیہ اعلانیہ ہر چیز جاننے والوں کی جانب سے لوٹا دیا جائے گا پھر وہ تمہیں تمہارے کارستانیاں بتلائے گا موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کسی جگہ کسی نفس کو ہر چیز ہر کس مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء کرام کا مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جان سے دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیا جاتا ہے تاہم انبیاء کرام موت اختیار کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو دن... اولاد آدم کو دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے چنانچہ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دل سرہ برابر بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا انصر اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جانا پسند کرے چاہے دنیا میں دنیا میں پھر اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائے البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور اسے دسیوں بار قتل کیا جائے کیونکہ وہ قتل فیصب اللہ کی فصیلیں دیکھ چکا ہوتا ہے بخیر مسلم روایت کی ہے موت لازمی طور پر آ کر رہے گی اس سے خلاصے کا کوئی ذریعہ نہیں موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا کیونکہ روح کیونکہ روح کو رگوں پٹھوں اور گوشت سے کھینچا جاتا ہے کتنا ہی شدید درد کیوں نہ ہو لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب المرگ حالت میں دیکھا آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور پھر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے اے اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری فرما مم نے اسے روایت کیا ہے بعض روایت میں ہے بے شک موت کی غشی بہت سخت ہوتی ہے ایک شخص نے اپنے والد کو حالت نظام میں کہا مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں عبرت حاصل کروں تو والد نے کہا بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں ایک اور قریب المرغ شخص سے کہا گیا کیا محسوس کر رہے ہو تو اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کنجر چلایا جا رہا ہے ایک شخص سے موت کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے اس کے اعمال کے اعمال اور احوال اچھے ہو جاتے ہیں وہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا فرائض کے ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکھے میں ڈالتی ہے وہ ہمیشہ اپنے پروردگاہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن جو شخص موت کو بھول جائے دنیا میں مگن ہو بد عملی میں مبتلا ہو خواہشات کامبار ذہن میں ہو تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے ابو حر اللہ سے سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لذتوں کو پاش کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو امام ترمیدی نے صحیح ابن روایت ابن ابا نے صحیح کہا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے اوبائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لوگو اللہ کو یاد کرو جب پہلا سر پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی فوت پھونک دیا جائے گا موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں امام طبی نے اسے روایت کی ہے اور حسن قرار دیا ہے ابو دردر اللہ ناؤں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے اور ٹوٹنے کے لیے زمانہ کافی ہے آج گھروں میں ہیں تو کل قبروں میں رہیں گے ابن ثاکر نے روایت کی ہے ہر قسم کی سعادت مندی ہر قسم کی کامیابی ہر قسم کی توفیق ہر قسم کی کامرانی موت کی تیاری میں پناہ ہے کیونکہ موت جنت یا جہنم کا پہلا دروازہ ہے موت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار مو موت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شخص سے بے ساری ضروری ہے انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلاح سے فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تم مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مخبرت دے دوں گا ایمن تربی نے اسے روایت کی ہے اور کہا کہ حدیث حسن ہے موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کرنا مخلوق کے حقوق ادا کریں انہیں پامال مت کریں یا ان کی ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا حق ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن مخلوق کے حقوق لیکن حقوق مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ظالم سے لے کر کے مظلوم کو اس کا حق دے گا موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ کر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کریں موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے چنانچہ جس وقت یہ آیت قریب نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو اس کے لیے سر سر اس کا سر صدر فرما دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے صاحب اکرام نے پوچھا رسول اللہ کی رسول اس کے اس کی علامت کیا ہوگی تو آپ نے فرمایا آخرت کی تیاری دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری حقیقی سات مندی حقیقی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے ایت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا امام ادا امام حکم نے اسے صحیح صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے کلمہ پڑھنے کی تاکید اس سکم سے بھی آیا ہوتی ہے کریم البرق کو نرمی سے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے نیز کے لیے قریب المر شخص پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے ابو وہ سعید صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا لاہ کی تلقین کرو امام مسلم روایت کی ہے بدبختی کی بات یہ ہے کہ انسان موت کو بھول جائے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 اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ بس ایک بات ہوگی جس نے جس سے اس نے کہا ہے اور ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے تک کے ایک آڑ حائل ہوگی جب تک قیامت کے دن حسرت و نظامت مزید بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے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 اکڑ بیٹھا اور تو کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے آپ سب کو اس کے آیا سے مطمفی توفیق دے اور ہمیں سید علومسن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس پر چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں تم بھی اسی سے گناہ گناہ کی بخشش مانگو وہ بخشنے والا آرام کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں وہی بادشاہ حق اور ہر چیز پر واضح کرنے والا ہے کامل حکمت اور مؤثر دلائل اسی کے لیے مختص ہے اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت سے نواز دے میں اپنے رب کے لیے ہم و شکر بجا لاتا ہوں توبہ استغفار اسی سے کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی قوی اور مضبوط ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اس کے بندے اور چنندہ رسول ہیں آپ وعدے کے سچے اور امین ہے اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل تابعین نظام اور صحابۂ اکرام پر رحمت سلامتی عبرکت روز قیامت تک ناصل فرما حمد و صلات کے بعد تقویلا ہی کو اختیار کرو متقی ہی کامیاب ہوں گے اور سستی و کاہلی کرنے والے ہی نقصان اٹھائیں گے مسلمانوں خاتمہ بالخیر کے اسباب کی پابندی کرو اس کے لیے اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل پیرا رہو گناہوں ظلم و ذاتی سے بچو موت کے وقت خاتمہ بالخیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عباد سے روگردانی کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے دعا ہر قسم کی خیر کا شرچشمہ ہے نعمان بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے امام بدعود امام ترمی نے روایت کی ہے اور اسے حسن سے یہ قرار دیا ہے ایک حدیث میں ہے جو شخص کثرت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تمام معاملات کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما اور ہمیں دنیاوی اور رسوائی دنیاوی رسوائی اور خلی اعضاء سے بچا دے تو آزمائش میں پڑھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور موت کے خاتمہ اور موت کے وقت خاتمہ بصو کے اسباب میں یہ شامل ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کیے جائیں کبیرہ گما گناہوں پر اسرار انسان مصر رہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بجائے تحقیر کی جائے انسان دنیا میں مگن ہو کر آخرت بھول بالکل بھول جائے اللہ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام نازل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سے درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید سیدین والآخرین پر درالسلام ناصل کرو اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد پر درالسلام ناصل فرما جیسے تین ابراہیم اور علی ابراہیم پر درود ناسل فرمایا ہے اللہ و تعالیٰ تو محمد علیہ محمد پر برکت ناصل فرما جیسے تنہیں ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر برکت ناسل کی ہے تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے اللہ تعالی تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا خلفہ راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت آفتا امہ ہے ایمہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ کرام سے اور تامعین اور طبہ طابعین سے بھی راضی ہو جا اور اللہ تعالی اپنے رحم و کرم کے صدقے کے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو رحم الرحمین ہے تو اکرم الکرمین ہے اللہ تعالی اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اللہ تعالی اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اور قفر اور کافرین کو ذریع وخار کر دے اللہ تعالیٰ تو اپنے دین اللہ تعالیٰ تو اپنے دین اور اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ کافرین اسے ناپسند کرے اللہ تعالیٰ ہم تو سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہمیں توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کرے اور تو ہم سے راضی رہے اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ تجھ سے ہم خیر خیر طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہر وہ چیز طلب کرتے ہیں جو جنت سے قریب کر دے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اور اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم سے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے نفس کی برائی سے وسوسوں سے دور رکھ دے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری ضروریت کو ابلیس اور ابلیس کے ضروریت سے اللہ تعالیٰ پناہ دے دے اللہ تعالیٰ تو تمام مسلمان کو اور اس کی ضروریت کو شیطان کے شیطان اور اس کے ضروریت سے محفوظ رکھ دے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر جو مصیبت اور پریشانی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے اللہ تعالیٰ آج مسلمان پر جو مصیبت اور پریشانی نازل ہوئی ہے اللہ سے دور کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو پریشانیاں نازل ہوئی ہیں اللہ تباری اسے دور کر دے جو یمن کے مسلمانوں پر شام اور فلسطین کے مسلمان پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اللہ تبارک و ان کے مصیبت کو دور فرمے فرما دے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھوکھوں کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھوکھوں کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ ان کے ننگے لوگوں کو کپڑا پہنا دے اللہ تعالیٰ وہ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر دے اللہ تعالیٰ امن و سکون ان پر نازل فرما اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ملکوں میں امن و شانتی اور ایمان نازل فرما اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو ہم نے پہلے کیا جو بعد میں کیا اللہ تو مقدم ہے تو مؤخر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی بارش ناصل فرما اے اللہ بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما اللہ تعالی تو ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے گناہوں کے سبب اللہ تعالی تو اپنا فصل ہم سے نہ روک دے اللہ تعالی تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خرم حرمین شریفین کو نے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی ہدایت کی توفیق دے ان کے عمل کو اے اللہ تو اپنی رضا کے مطابق بنا دے اللہ تعالیٰ ہر خیر میں ان کی مدد فرما اللہ تعالیٰ انہیں درست رائے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کے ولی عہد کو اپنی نیکی کے مرضی کے مطابق نے کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہر خیر کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کو ان دونوں کے ذریعے اسلام مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وبا ذنا ہم سے دور کر دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ تو تمام مسلمانوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے اللہ ہمیں دنیا بھلائی سے نواز آخرت میں بھلائی سے نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ بد و انصاف کا حکم دیتا ہے پرابتاروں کو دینے کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ظلم سے روکتا ہے تاکہ تم اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو ان کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے